ان الحمد والسلام وسلام رسول اللہ اماد فاؤب اللہ فضلنا دلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض منہ من کلّ من اللہ ورفع بعضهم درجات و آ تین سب نمریم الب نات ودنقدس ولؤ شاہ اللہ مکتلدین بادما جا اطہم البینات ولا کن اختلف منہن آ من و من قفر ولؤ شا اللہ مقت طلو ولاکن اللہ یَ فل دل کر رسو یہ رسول فضلنا باد فضیلت دی ہم نے ان کے بعد کو الہ بعد بعد پر منہم ان میں سے من وہ بھی ہے کلم اللہ جس سے اللہ نے کلام کیا رفع اور بلند کیا بادہ ان کے بعد کو درجات درجوں میں و آتئینہ اور دیا دی ہم نے عیسی ابن مریم البینات عیسی ابن مریم کو نشانیاں ویدنہ ہو اور تائید کی ہم نے اس کی بے روح القدس روح القدس کے ساتھ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتل اللزینہ تو نہ لڑائی کرتے آپس میں وہ لوگ من بعدهم جو ان کے بعد تھے یعنی نبیوں کے بعد من بعد ما جا البینات اس کے بعد کہ آ ان کے پاس دلیلیں ولا کے اور لیکن اختلاف کیا انہوں نے فمنہم پس ان میں سے من وہ بھی ہے آ جو ایمان لایا ومنہم اور ان میں سے من وہ بھی ہے کفر جس نے کفر کیا بلو شا اللہ اور اگر اللہ چاہتا مکتطلو نہ لڑتے وہ آپس میں ولا کن اللہ اور لیکن اللہ نے یا کرتا ہے مایو رید جس چیز کا ارادہ کرتا ہے سورال بقرہ میں انبیاء کا ذکر ہوا ہے بنی اسرائیل کے نبیوں کا اس سے پہلے مختلف انبیاء کا یہ مختلف انبیاء کا ذکر پہلے موجود ہے اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کر روسولو یہ رسول ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کی طرف سے مبعوث لوگ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ذمہ دار بنا کر بھیجا فدل بعدہم بادہ اللہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی سب نبی ایک سے نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز میں فضیلت بخشی کسی کو کسی چیز میں فضیلت بخشی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ مقام دیا اللہ اکبر بعض نبی جو ہیں وہ ان کو کتابیں شریعتیں دی گئیں اور بعض کے لوگ نبی وہ تھے جو پہلے آنے والے نبیوں رسولوں کی یعنی شریعتوں کے تابے دعوت دینے والے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ انبیاء کا قائم کیا اور ان کو ایک دوسرے پر فضیلت بھی بخشی تو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے اور برتری دینے کے انداز مختلف ہیں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو کتاب میں دی ہیں بعض کو کتابیں نہیں دی بعض کو صاحب شریعت نبی بنایا بعض کو صاحب شریعت نبی نہیں بنایا جس طرح موسیٰ علیہ السلاط السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلاط و کو نبی تو بنایا لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی کے اوپر نادل ہونے والی کتاب اور شریعت انہیں کی دعوت دیتے تھے ایسے بہت سارے دوسرے انبیاء کا بھی ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں ابن کثیر میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو بڑی عزت و تکریم دی اس بنیاد پر کہ ان کے باپ بھی نبی تھے ان کے دادا بھی نبی تھے تو ایک تسلسل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بھی بعض کو فضیلت بخشی ہے ہاں جی بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض خوبیاں عطا فرمائی مثلا داود علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز دی ہے اسی طرح کچھ نبی ایسے بھی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی ہے نبوت بھی ان کے پاس تھی حکومت بھی ان کے پاس تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت بخشی ہے اب اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے اللہ اکبر فرمایا من کلم اللہ ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ابن کثیر نے تین نبیوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ایک آدم علیہ السلاۃ والسلام دوسرے موسٰ علیہ السلاۃ وسلام اور تیسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تین نبی وہ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو اللہ نے کلام یہ ایک دلیل کے طور پہ بات کی گئی ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے یہ بھی ان کی فضیلت کا باعث ہے فرمایا و رفا ابا دراجات پھر اس کی اس کو تاکید کے طور پہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد نبیوں کو دوسروں پر برتری عطا فرمائی ان کے درجات کیے بعض کو درجوں میں زیادہ بلند کر دیا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کا سردار بنا دیا انا سید و بلد آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کا سردار بنا دیا تو اس ان میں نبی بھی شامل ہیں یعنی اولاد آدم کے اندر انبیاء بھی شامل ہیں سب شامل ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا یہ اعزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر مکمل شریعت نادل فرمائی مکمل دین نادل فرمایا یہودی بہت جلتے تھے بڑا حسد کرتے تھے کہ یہ آیت علیما اکمل تو لکم دین بتم تو علیہم نعمتی وردی تو لکم الاسلام دینا یہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نادل ہوئی ہے کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا اس سے پہلے اس مفہوم کی کوئی آیت کسی نبی پر پہلے نادل نہیں ہوئی تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری اور فضیلت کا ایک باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا پھر سب نبیوں کا امام بنا دیا ہاں جی سب نبیوں کا امام بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مفسرین یہاں یہ بات کہتے ہیں کہ ان عیسائت میں اشارہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا یہودی نہیں مانتے تھے حسد کرتے تھے انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بنیاد کو واضح کیا کہ یہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں حسد کرتے رہیں انکار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں پر فضیلت بخش دی ہے تو یہاں یہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دوسرے نبیوں پر فوقیت نہ دو ایک حدیث میں ہے کہ مجھے موسا علیہ السلاۃ وسلام پر فوقیت نہ دو یہ بظاہر آیت کے ظاہر مفہوم سے اس, آیت اس حدیث کا تعارض معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے ہم نے ان کو درجات میں بلند کیا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھئی مجھے موسا علیہ السلاۃ پر فوقیت نہ دو برتنی نہ دو تو اس کا تعارض کیا ہے اس کا اس کا حل کیا ہے اس تعارض کا اس کے لیے ابن كثیر نے وہ ساری حدیث بیان کر دی پھر اس کے بعد اس کا حل بھی پیش کر دیا کہ مدینے میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا ایک مسلمان کا یہودی سے جھگڑا ہو گیا تو مسلمان نے یہ کہا کہ قسم ہے اس رب کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت بخشی تو جواب میں یہودی نے کہا کہ میں بھی قسم اٹھاتا ہوں اپنے اس رب کی کہ جس نے موسا علیہ السلام کو فضیلت بخش دی سب پر تو مسلمان کو غصہ آیا اس نے تھپڑ مار دیا یہودی کے چہرے پر جب یہ اس نے تھپڑ مارا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ و کے پاس آ گیا یہودی اس نے آ کر شکایت کی کہ جی اس نے مجھے اس بات کے اوپر مارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسا علیہ السلام پر برتری نہ دو اس موقع پر اس شخص کو جس نے یہودی کے سر منہ پہ تھپڑ مارا تھا اس بات پر کہ اس نے یہ بات کیوں کہی جواب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کو روکا کہ مجھے موسا علیہ السّلاۃ وسلم پر برتری نہ دو ابن کثیر یہ بیان یعنی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح مجھے برتری اور فضیلت نہ دو کہ موسا علیہ السلام کی کثر شان وہاں سے نکلتی ہو بات سمجھ آ گئی ہے کہ ایک کو اس طرح بیان کرنا کہ دوسرے کی کمتری اس کے اندر ایک کی برتری اور دوسرے کی کمتری اس کے اندر اگر ثابت ہوتی ہے تو اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یعنی مقصود برتری بیان کرنا نہیں بلکہ مقصود کسی کی کمتری نہ بیان کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تو منع فرمانے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ نبیوں کے درمیان مقابلہ کرتے ہوئے یہ انداز اختیار نہ کرو کہ ایک جو ہے نا جی وہ اس کو اس کو اس کو کمتر بیان کر دیا جائے یہ ابن کثیر نے اس کی توجیہ کی ہے اور بات صحیح معلوم ہوتی ہے تو اس اعتبار سے اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا فرمائی ہے انبیاء کا سردار بنایا ہے ولد آدم کا سردار بنایا ہے نبیوں کا امام بنایا ہے سب نبیوں کے سلسلے کا خاتم قرار دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکمیل دین کا اعزاز عطا فرمایا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا تو یہ یہ چیزیں تو بالکل حق ہیں لیکن مقابلہ کر کے یہ ایک کو برتر اور دوسرے کو کو کمتر قرار دینا یہ طریقۂ کار صحیح نہیں ہے اللہ اکبر واتعئینا عی سب نمر بینات ویت ناَروح الخد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فضیلت بخشی ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کی وجہ یہاں بیان کی گئی ہے کہ ہم نے ان کو بیانات سے بڑی دلیلوں سے بیانات سے مراد یہاں معجزات بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے موضات سے نوازا تھا کہ دوسروں کو وہ موضات نہیں دیے تھے کیا موجزات تھے کہ مردے کو زندہ کر دیتے برس والی بیماری کا علاج کر دیتے جو ماں کے پیٹ سے اندہ پیدا ہوتا تھا اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ اس کو نظر دے دیتا تو یہ جو یعنی اللہ تعالیٰ نے موضات دیے تھے عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کو تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور دلیل یہاں پیش فرما رہے ہیں آت نا عی سب مریم البینات عیسی عیسیب نے مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیانات سے دلیلوں سے موجاد سے نوازا تھا وہ نا بروح القدس اور ان کی تائید کی تھی روح القدس کے ساتھ روح القدس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی تھی کتاب دی تھی یعنی یہ کتاب شریعت وہی کے ذریعے آنے والی ہدایت مراد ہے یا پھر روح القدس سے دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جبریل مراد ہیں کہ جبریل مراد ہیں تو عیسیٰ علیہ و السلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ساتھ کی ہے قدم قدم پر جبریل نے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کے عیسیٰ علیہ الصلاۃ و سلام کی مدد کی ہے اس سے صالح بن عثمین کہتے ہیں کہ یہ دراصل عیسائیوں کو یہ سمجھانا ہے اور ان کے اس عقیدے کا رد کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے چونکہ وہ خدا سمجھتے تھے خدائی صفات کا حامل قرار دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ایت ہو بروہ القدس کہ عیسیٰ علیہصلاطسلام کی مدد کرنے والے جبریل جبریل امین تھے اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ان کو پیش کی اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاط و السلام محتاج تھے ان کی مدد کے اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسائیوں کی اس باطل عقیدے کی نفی کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت کے قائل تھے جو عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو خدائی صفات کا حامل قرار دیتے تھے تو اللہ نے کہا کہ ان کو جب ضرورت پڑی ہم نے جبریل کو بھیج کر ان کی مدد کی وہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکے ہاں جی تو جو مدد کا مستحق ہو اور جو مدد کا طلبگار ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نظر دیکھتا ہے اس کی مدد ضروری ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ غنی ہے بے پرواہ ہے ان ساری چیزوں سے جب کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو تو مدد کی ضرورت رہی اور جبریل کو بھیج کر اللہ ان کی مدد کرتا رہا اچھا پھر یہ ایک تو ان کا رد ہے نا یہ یعنی عیسائیوں کے اس عقیدے کا اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا یہ اعزاز ہے ان کو بیانات دینا موزاد دینا یہ بھی ان کا اعزاز ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے ان چیزوں کے ساتھ اور ایتناہ و بروہ القدس اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے جبریل کو بھیج کے ان کی مدد کرے تو یہ بھی اعزاز ہے گویا کہ یہ بھی ان کی برتری کی دلیل ہے ہاں جی دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں وہ عیسائیوں کے باطل قدعے کی بھی نفی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز کا بھی اس کے اندر ذکر ہے ولو شاء اللہ مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولیکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ہاں جی ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتل الذین نہ لڑتے آپس میں وہ لوگ ممبادم جو نبیوں کے بعد آئے اور نبیوں کے بعد پھر ممباد ما جا اتحم البینات جو روشن دلیلیں اللہ کا دین ہر چیز ان کے سامنے واضح کر دی گئی اس کے بعد کوئی جواز نہیں تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے بھگڑتے اختلاف کرتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے فرقوں میں مبتلا ہو جاتے تو یہ یہ چیز اگر ہوئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام دنیا کے اندر قائم کر رکھا آگے فرمایا فمن من آ و ومن من کفر یہ جو نبیوں کے آنے کے بعد شریعتوں کے آنے کے بعد کتابوں دلیلوں ہدایت کے آنے کے بعد انہوں نے ایمان اور کفر کا انداز اختیار کیا کچھ ایمان لے آئے کسی نے کفر کیا آپس میں اختلاف کیا آپس میں لڑائی کی یہ جو نبیوں کے آنے کے بعد اور کتابوں شریعتوں ہدایت کے آنے کے بعد انہوں نے اگر کیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت تھی یہ مسئلہ بھائی بہت سمجھنے کا ہے بہت عقیدے کا مسئلہ ہے بڑا بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوا ہے بڑے گروہ اس کے ان اس کی بنیاد پر کھڑے ہو گئے ایک ایک قدریہ کا گروہ پیدا ہوا جنہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ انسان جو ہے وہ خود مختار ہے جی اپنے افعال کا ذمہ دار بھی خود ہے اپنے افعال کو اپنے اختیار کے ساتھ کرنے والا بھی خود ہے پھر جبریہ بالکل ان کے رد عمل کے طور پر ایک فرقہ وجود میں آیا کہ جس نے کہا کہ انسان تو مجبور محض ہے وہ اپنے افعال کا ذمہ دار ہی نہیں ہے وہ اختیار ہی نہیں رکھتا تو یہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور انسان مجبور ہے تو یہ یہ جو مسئلے ہیں جن کا تقدیر سے تعلق ہے تقدیر کے اندر صحیح عقیدے کو نہ ماننے کی وجہ سے بڑا ہی بگاڑ پیدا ہوا بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوئے بڑے بڑے گروہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے یہ ایک لمبا سلسلہ ہے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے تو جو میں انشاءاللہ بیان کروں گا تو اس کو آپ نے توجہ سے سننا ہے اور اس کو انشاءاللہ نوٹ بھی کرنا ہے اس سے اللہ کے فضل و کرم سے چیزیں واضح ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کا یہ پورا نظام جو کائنات کے اندر چل رہا ہے اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو حکم دیتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں حکم تکوینی اور حکم تشریعی یہ دو قسمیں ہیں بعض چیزیں تکوینی امور کے اندر آتی ہیں اللہ تعالی کی تخلیق کا جتنا نظام ہے وہ سارا کا سارے کا سارا وہ تکوینی سلسلہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا تخلیق میں کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا اور نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں کسی کو شریک کیا یہ, یہ ایک تکوین نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس تدبیر کا معاملہ ہے یعنی تخلیق کے بعد تدبیر امور ہیں اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے سورج کو چاند کو ستاروں کو آسمان زمین سلسلے یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا معاملہ ہے یبر العمر اللہ تعالیٰ کے یہ تدبیر امور یہ بھی سب اس کے تکوینی سلسلے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اور اس میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے شریک نہیں کیا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے اللہ اکبر یہ بیماریاں تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اب بیمار بیماری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جی ٹھیک ہے علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا علاج کرنے کیا? کی اجازت دی لیکن یہ بیماریاں یہ زندگی زندگی کے بعد موت یہ موت کا جو سلسلہ ہے یہ بھی تقوینی امور سے تعلق رکھتا ہے تو یہ سب تکوینی سلسلے ہیں اس کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ امور ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا یہ صرف اس کے ماننے کے لیے ہیں عقیدے میں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات اللہ تعالیٰ کا یہ نظام تکوینی اللہ تعالیٰ کا حکم تکوینی اللہ کے تخلیقی اور تدبیری امور کے اندر اللہ تعالیٰ کا کے اختیارات اور ان کے اندر کسی کا شریک نہ ہونا ان کو بطور ایمان تسلیم کرنا ضروری ہے دوسرا ہے امور تشریعی یا حکم تشریعی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول کتابیں صحیفیں بھیج کے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان کر دیے حلال و حرام واضح کر دیا عوامر و نباہی واضح کر دیا اسلام اور کفر واضح کر دیا حقیقتیں بیان کر دیں یہ ساری چیزیں یہ ایک امتحان ہے امتحان ہے اس امتحان میں پاس کون ہوگا فیل کون ہوگا اور کس نے اس کے لیے تیاری کیا ہے احکام کیا ہیں ان کے اوپر عمل کے طریقے کیا ہیں یہ ساری چیزیں شریع امور سے تشریعی امور سے حکم تشریعی سے تعلق رکھتی ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا پورا ہدایت کا ایک نظام ہے جس کو حکم تشریعی کہتے ہیں اس کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان اس کو علم پورا دے دیا علم کے ساتھ اس کو اختیار بھی دے دیا منشا افلیومن و منشا فر جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام شریعت کے جتنے امور ہیں ان سب کو واضح کر کے انسان کا امتحان اس کے اندر رکھ دیا اس امتحان کے لیے اس کو آزادی دے دی اور اب سارا امتحان اس کا جو حساب ہے وہ ان تشریعی امور کے اندر ہے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان رکھ دیا ہے دیکھو نا اللہ تعالیٰ یہ کسی سے سوال نہیں کرے گا تو پیدا کیوں ہوا تھا تو مرا کیوں تھا تو بیمار کیوں ہوا تھا کیونکہ یہ امور تکرینی ہے جی اللہ تعالی نے چاہا پیدا کر دی جب چاہا اللہ نے موت دے دی بیماری ساری اللہ کی طرف سے یہ چیزیں یہ جو انسان کے بس سے باہر ہیں انسان کا اختیار ہی اس کے اندر نہیں ہے ان کے اندر اس کا حساب بھی نہیں ہے حساب کس کے اندر ہے تشریح امور کے اندر جب بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے بتاؤ حلال کی پابندی کیوں نہیں کی حرام اختیار کیوں کیا عوامر اور نواہی کیا اللہ تعالی نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کام تم نے کیوں نہیں کیے جن سے اللہ نے روکا کیا ان سے تم نے کیوں نہیں ان کی ان کا ارتکاب تم نے کیوں کیا یہ جتنا حساب ہے سارے کا سارا حساب تشریعی امور میں ہے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت جو ہدایت اپنے نبیوں کتابوں کے ذریعے ہاں اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی یہ ایمان کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اس پر بھی ایمان پھر اس پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے کہ جو چاہے اس کو مان لے جو چاہے انکار کر دے مان لوگے عمل کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا جنت ملے گی اور نہیں کرو گے تو دوزخ جا میں جاؤ گے یہ ان چیزوں پر ایمان مکمل طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے اس چیز کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ یہ سارے امور اور ان کے اندر توازن رکھنا بھائیو یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے بعض لوگ اپنی عقل سے پھر اس کو بگاڑ دیتے ہیں حالانکہ اس, اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہے انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے نا اگر اس کے مطابق انسان بات کرے اور کام بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کے اندر نہ کوئی بگاڑ ہے نہ کوئی اختلاف ہے نہ کوئی مسئلہ ہے اللہ نے جس چیز میں چاہا اختیار دے دیا جس چیز میں چاہا اختیار نہ دیا اور جس میں اختیار نہیں دیا اس کے اس کو اس کا مکلف ہی انسان کو نہیں بنایا اور جس کا اختیار دیا اس کا ذمہ دار بنا دیا اس کے اندر حساب لازم قرار دے دیا اس کو امتحان کی حکمت بنا دیا یہ, یہ اللہ تعالی کی طرف سے سب کچھ ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اس پر ایمان لے کے آنا کہ ہر چیز کا اصل اختیار اللہ کے پاس ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہاں جی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ پر ایمان لانا چاہیے تو جو چیزیں ہماری ایمانیات سے متعلق ہیں نا ان پر ایمان لانا ہے اور ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دیا بس اسی پر اسی طرح ایمان لانا ہے نہ اس کو ان کو تبدیل کرنا ہے نہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر اپنی طرف سے مقرر کردہ اصول اور ضابطے اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور تشریح امور کے اوپر فٹ کر کے ان سے نتیجے اخذ کرنا ہے یہ جہاں بھی یہ کام ہوگا وہاں عقیدے میں بگاڑ آ جائے گا وہاں تقدیر کے مسئلے کے اندر بات بگڑ جائے گی اور ذہن بگڑ جائیں گے اور عموماً جتنا بگاڑ آج تک پیدا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم پر حاوی ہونے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ایک نظام رکھا ہے جو بتا دیا اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعے جو چیزیں بیان کر دیں ان چیزوں پر ایمان رکھنے کی بجائے ان کو اپنے اصولوں اور ضابطوں کے اوپر فٹ کر کے ان کو سمجھنے اور ان کو بیان کرنے کی جن لوگوں نے کوشش کی انہوں نے پھر خطا کھائی اچھا بارے اختیار بارے کے بارے, بارے میں بھی ایک اصول سمجھو ایک بندہ سمجھتا ہے میرا اختیار ہے وہ بھائی اللہ نے جو اختیار دیا نا اس کو سمجھو یہ ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے جس کو یہ سمجھ آ گیا نا اس کے سامنے اللہ کے فضل سے نہ تقدیر کا مسئلہ نہ یہ نہ وہ وہ کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تو اس کے لیے اصل میں لوگوں نے نا اپنے اصول ضابطے کچھ مقرر کیے ہیں اپنی عقلوں اپنے فہم کے مطابق ہاں جی ان کے اوپر جب لا کر فٹ کرتے ہیں تو مسئلہ سمجھ آ سکتا ہی نہیں وہ فٹ ہوتا ہی نہیں جی اور بھائی اللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ہمارا ایمان ہے سمجھا گئی ہے اچھا پھر وہ اب اس کا مطلب پھر وہ جب فٹ کرتے ہیں نا جب تطبیق کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ مسئلہ کیسے ہے یہ مسئلہ کیسے ہے تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل پر بحث کرنے سے روکا سمجھا گئی اور فرمایا کہ پہلی امتیں ان چیزوں کے بارے میں گمراہ ہوئی ہیں تم نے بس ماننا ہے ایمان واحد حل ہے ان سارے مسئلوں کا اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے اپنے علم کو اپنے فہم کو اپنی ہر چیز کو ایمان کے تابع کر دو اور ایمان وہ چیز ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے فرما دی ہے اس کے اوپر اب پکے ہو جاؤ دیکھو نا تقدیر کے جتنے مسائل ہیں یہ اللہ کے بھید ہیں انسان میں کہتا ہوں میں دل کے اندر ایک چیز رکھتا ہوں میں نہیں پسند کرتا کہ کوئی میرا بھید جو ہے نا جی وہ کھولنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کے بھید ہیں تقدیر اللہ تعالیٰ کے بھید ہیں سمجھا تو ان کے ان کو چھیڑنا اور ان کو جناب اور پھر اپنی عقلیں دوڑانا اس کے اندر تو ساری گمراہیاں ان چیزوں کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے انسانوں کے لیے اس نے ایمان کفر کا ایک نظام قائم کر دیا کیونکہ اس نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے ظاہر ہے کہ امتحان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت دے دی اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے وہ مستقبل کا سارا نقشہ جنت دوزک کا واضح کر دیا سمجھ آ گئی اور یہ بتا دیا کہ ابلیس گمراہ ہوا ہے اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے وہ تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ قدم قدم پر تمہارے پیچھے آئے گا اور جناب وہ تمہارے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ہر نبی نے اپنی امت کو یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو, جو, جو واضح نہ کی ہو اللہ اکبر تو بھائیو اصول ضابطہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان ساری چیزوں میں ایمان اصل ہے بس اور ایمان وہی وہی ان چیزوں پر ہی ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دیں ان کے اندر اپنی عقلوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے اپنے اصول ضابطے مقرر کر کے شریعت کو ان اصولوں پر لا کے پڑھ کر نتیجے نہیں نکالنے چاہیے اس کے اندر گمراہیاں پیدا پہلے بھی ہوئی ہیں اور جو آئندہ بھی کرے گا وہ اس میں گمراہ ہو جائے گا بس اصول ضابطہ یہ ہے کہ جو جن چیزوں کا حساب اللہ نے لینا ہے جی اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں واضح کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر بندے کو اختیار دیا ہے اب یہ جی اللہ کا اختیار کتنا ہے پھر بندے کا اختیار کتنا ہے ان دونوں اختیارات میں توازن کتنا ہے یہ یہ, یہ, یہ جو بحث کرے گا بیڑا غرق ہے اس کا میری بات سمجھ آئی ہے ہاں چلو الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کہ یہ مشیت ہے کہ اس نے امتحان لینا ہے اس دنیا کے اندر اپنے بندوں کو اس نے امتحان کے لیے بھیجا ہے حجی اسلام اور کفر کا ایک نظام ہے نبیوں کو بھیج کر حق واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار انسانوں کو دے دیا فرمایا ولا کہ نخ تلف من آ و من کفر شیخ محمد بن صالح علیہسمین کہتے ہیں یہ پہلا جملہ جو ہے بلو شاء من مقتطینہ مباد ممباد ما جا اتحم البینات یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قدریہ کا رد کر دیا ہے یعنی جو یہ کہتے تھے کہ سارا اختیار انسان کو ہی ہے جی انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہے ذمہ دار ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کو خود ہی کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی مداخلت نہیں کرتا یہ چیز جو ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے اللہ نے اپنی مشیت کے تحت حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا ہے یہ انسان خود مختار نہیں ہے اور اس کے بعد و آ من ومن کفر تو شیخ صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ جبریہ کا رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے کہ ان میں سے وہ بھی ہے جو ایمان لایا اور وہ بھی ہے جس نے کفر کیا جب کہ کیا کہتے تھے کہ انسان مجبور محض ہے ہاں وہ کہتا ہے انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہی نہیں ہے یہ کنایتاں کہا جاتا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے اور اس نے کیا اس نے کیا عجیب مثال بیان کرتے تھے وہ ظالم کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا آگ لکڑی کو کھا گئی یہ مثال دیتے ہیں وہ یہ جبریہ جو ہے نا جی وہ مثال دیتے ہیں کہتے ہیں آگ لکڑی کو کھا گئی اچھا آگ آگ میں آگ کیا چیز ہے آگ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا ارادہ ہے جس کا اختیار ہے ہاں تو آگ کھا گئی آگ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کھانے والا لکڑی کو بنایا ایندھن جلنے والا تو وہ کہتے ہیں بس بندے کے افعال ایسے ہی ہیں بندہ جس طرح آگ کام کرتی ہے نا بندہ بھی ایسے ہی کام کرتا ہے اور بس اور اس کے علاوہ اس کے پاس اختیار اختیار کوئی نہیں ہے یہ یہ یہ تھا اس جبریہ کا عقیدہ عقیدے میں گمراہ لوگ جنہوں نے یہ چیزیں پیش کیں اللہ اکبر اچھا ویسے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اپنے آپ کو بڑے فلسفی سمجھتے تھے تم یہ بتاؤ کہ لکڑی تم لکڑی ہو یا انسان ہو اور لکڑی سوچتی ہے تو بکواس کر رہا ہے اعتراضات کر رہا ہے انسان ہو کر تیرا یہ اعتراض کرنا تیرے انسان ہونے کی دلیل ہے نا کیا خیال ہے لکڑی بھی کبھی اعتراض کرتی ہے تو یہ مثال بنتی ہے اس قسم کی فضول بات کے لیے ہیں جی کہ یہ بالکل لکڑی اور آگ کا کھیل ہے بالکل اسی طرح انسان ہے انسان اسی طرح جیسے لکڑی مجبور ہے جی ایسے آگ جو ہے نا جی بس اس کی خسرت چونکہ اللہ نے بڑھائی ہے اور ظالم تو انسان ہے یہ جو تو اعتراض کر رہا ہے نہ آگ نے کبھی اعتراض کیا نہ لکڑی نے کبھی اعتراض کیا ان کے اندر تو وہ سینسی نہیں ہے تو تیرے, تیرے, تیرے یعنی یہ اس لحاظ سے یہ کوئی بڑی عقل فہم یا فلسفے والی بات نہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی چیزیں لکھی اور انہیں اس یہی محاسبے کیے انہوں نے ان سارے اقلیت پسندوں کے جو بڑے ماہر بنتے تھے اور بڑے فلسفی بن بن کے اور یہ بیان کرتے تھے تو ابن تیمیہ ان سب کو جاہل ثابت کرتے یا یوہلدین انفقوا مما من قبل یوم اللہ بے عن ولا خلا ولا شفا ولکا فرو مذالمون یا اللہدینہ آ منو اے ایمان والو انفقو خرچ کرو ماں رزقناکم ان چیزوں سے جو دیں ہم نے تم کو من قبل قبل اس کے عیاطیہ کہ آئے یوم وہ دن لا بے فی ہے کہ نہیں ہوگی خرید و فروخت اس میں ولا خلاً اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی ولا شفاعت اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی والکافرون اور کافر ہم ظالمون وہی ظالم ہیں ہاں جی یہ سارے موضوع پہلے گزر چکے ہیں نا یعنی جہاد میں جانیں پیش کرو پھر اس کے بعد مال پیش کرو اور اللہ تعالیٰ منزل دیقرد اللہ قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض حسنہ دے گا جو اللہ تعالیٰ کو مال دیا جاتا ہے جہاد میں صدقے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض قرار دے رہا ہے تو مال خرچ کرنے کے کی ترغیب دی ہے پھر یہاں اسی تسلسل میں کیونکہ سارے موضوع اکٹھے ہی چل رہے ہیں قرآن مجید کا انداز اسلوب یہی ہے یعنی اسی مختلف آیات میں مختلف موضوعات بیان کیے جاتے ہیں اللہ پر تربیت ہے دعوت ہے اصل قرآن ہاں جی تو فرمایا کہ اے ایمان والو خرچ کرو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا جو اللہ نے تمہیں دیا اللہ اس میں سے خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے یہ نہیں کہتا سارا خرچ کرو مما مم رزک اللہ تعالی نے جو تمہیں دیا ہے خود بھی کھاؤ اپنی ضرورتوں بھی پوری کرو پر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اس میں سے خرچ کرو یہ نہیں سارا خرچ کرو اس میں سے خرچ کرو پھر اللہ تعالی کا حق کتنا بڑا ہے کہ دیا بھی اللہ نہیں ہے مما رزقناکم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ اس میں سے مانگتا ہے اچھا بندہ بھی عجیب ہے ہاں اللہ اکبر ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے نا تو کتنے دانے بنتے ہیں سات سو ہاں یعنی کھیت میں پورے ایکڑ کے اندر گندم بیجتے ہیں نا لوگ تو اگر ایک من بیجتا ہے تو ستر من نکلتا ہے ستر من ساٹھ من ستر من یعنی ایک ایکڑ سے پیداوار لیتا ہے اچھا یہ اس نے ایک من ڈالا ساٹھ ستر من اللہ نے کر دیا اس نے خود تو نہیں کیا تم ماتون آن تم تدرا یہ بیج جو تم ڈال کے آگئے گرج آ کے سو گئے ہیں جی تمہیں کیا پتا کہ یہ بیج اگا کیسے ہے پھر یہ اگتا اگتا اگتا بڑا ہوا بڑا ہوا ہے جی اگر اس کے جڑ کے اندر کوئی کیڑا لگ جاتا تو ختم ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا ہے اور اگر فصل ساری تیار ہو گئی اللہ اللہ اس وقت کوئی عذاب بیچ دے اور ساری فصل تباہ ہو جائے تم کیا کر سکتے ہو بھائی تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیتا ہے وہ پانی جس کو لگا کے تم اس فصل کو کاش کرتے ہو وہ پانی بھی اللہ دیتا ہے یہ زمین بھی اللہ کی ہے اور اس زمین کے اندر اس کا اگنا بھی اللہ کی طرح سارا کچھ اللہ کرتا ہے ایک من کے ساٹھ ستر من کر دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بیس من میں سے مجھے ایک من دے دے کیوں بھائی ایک من کے ساٹھ ستر من کر کے پھر کہتا ہے کہ مجھے بیس من میں سے ایک من دے دے کہتا نہیں میں تو نہیں دے سکتا یہ میں میرے لیے مشکل ہے میرے حالات ایسے ہیں کہ ہاں؟ کتنی زیادتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا اے ایمان والو بندے بڑھو انفکو خرچ کرو مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہم تو اس میں سے مانگتے ہیں ظالم تو بڑا بن کے بیٹھ گیا اس کے اوپر مالک بن کے بیٹھ گیا دیا تو ہم نے سارا کچھ اللہ اکبر اللہ اکبر من قبلت یوم اللہ بعن سبحان اللہ دیتا بھی اللہ ہے پھر مانگتا بھی اللہ ہے اور اس دینے کا بھی فائدہ تمہیں ہی ہے ہاں جو یہ اللہ تعالیٰ کے مانگنے پر تم دو گے اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ تمہیں آخرت میں اجر ملے ہاں؟ اس کے ساتھ وہ بھی فائدہ تمہارا تو اتنا اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا اپنی مخلوق سے انسانوں سے شفقتیں کرنے والا اس اللہ کا انکار کرے بندہ بے وکوف ہی ہوگا نا پھر عقل سے آری ہوگا جو اس قسم کی بات کرتا ہے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو لا بے عنفی ہے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی ہاں جی کوئی کسی کی قیمت نہیں دے سکتا ہاں؟ کوئی فدیہ نہیں ہوگا کوئی قیمت نہیں ہوگی کہ بندہ کہے جی یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو ہاں؟ کسی کو کسی کے بدلے میں نہیں لیا جائے گا یہ سارے بیاں ان کے معنی میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں بندہ کہے گا نا لو من عذاب یوم ذمبنی و صاحب ہی و عقی و فصیلتِ لطی تووی و منفل جمی ان سمعین جی ہے بندہ کیا کہے گا کہ فدیے کے طور پہ یا اللہ مجھ سے میرے بیٹے لے لے لو یفتدی من عذاب یوم بے بنی یا اللہ یہ میرے بیٹے لے کے دوزخ میں ڈال دے مجھے بچار ہی و اخی یہ میری بیوی لے کے اس کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے اور یہ میرے بھائی پکڑ لے میرے بھائیوں کو پکڑ لے اور مجھے چھوڑ دے اور میری ماں کو پکڑ لے وہ فصیلت ہلتی تو بھی ہاں اللہ اکبر یا اللہ میرے ماں باپ کو لے لے میرے بہن بھائیوں کو پکڑ لے میری بیوی کو پکڑ لے میرے بیٹوں کو پکڑ لے سب پھر آخر میں کہے گا ومن فل ارد جمی ان اللہ زمین میں جتنے ہیں سارے ہی پکڑ لے مجھے چوٹ اور اللہ کیا کہے گا کلّا کل نہیں آج تیرے بدلے میں ہم کسی کو نہیں پکڑیں گے تیری قیمت پر کسی اور کو نہیں لیں گے کوئی خرید و فروخت کوئی بے شرا کوئی لینا دینا کوئی فدیہ کوئی چیز ہاں جی وہاں ہوگی نہیں اللہ اکبر تو جو یہاں خرچ کیا ہوگا جو یہاں عمل کیا ہوگا بس وہی کام آئے گا اس کے سوا کچھ نہیں کام آئے گا تو فرمایا من قبل انیاتی یون اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آئے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی ولا تن اور کوئی دوستی ہاں کوئی دوست دوست کے کام نہیں آئے گا کوئی رشتہ دار رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا ہاں دنیا میں بڑی دوستیاں چلتی ہیں الکھ یوم دن باد ہمل ان عدوب الا المطقین صرف مطققین کی دوستیاں وہاں چلیں گی جو پھنسے ہوئے ہوں گے کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا سب دوستیاں وہاں ختم ہو جائیں گی اللہ اکبر سب رشتے وہاں ختم ہو جائیں گے اللہ اکبر ولا شفاہ اور کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی کسی کو سفارش کی جرت نہیں ہوگی اگلی آیت الکرسی کے اندر آ رہا ہے نا یشفاء اللہ وزن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا کس کے اندر جرت ہوگی کہ وہ کہے کہ میں اس کا سفارشی ہوں یا اللہ میں میں نے دنیا میں اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا تو اب میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی نہ کوئی کر سکے گا اللہ اکبر اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے تو کس طرح کریں گے وہ شفاعت قبرا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی اشفا تو شفا انشاءاللہ شاء آگے اس کی بحث ہوگی اکبر و کافرون ظالمون کا کافر ہی ظالم ہیں ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ازالمون الکافرون بلکہ بڑی شفقت کرتے ہوئے کہا بل کافرون الظالمون اگر یہ بات ہوتی نا کہ, کہ ظالم کافر ہوتے ہیں تو بچتا ہی کوئی نہ ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں اللہ کے حکموں کا اللہ کی دین کا شریعت کا یہ کافر لوگ جو ہیں یہی ظالم ہیں اس میں سے مفسرین نے یہ معنی بھی نکالا ہے کیونکہ انفاق کا ذکر ہے نا کہ وہ لوگ جو اللہ اللہ تعالیٰ کا فرض آ, یہ زکۃ فرض ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے زکوٰۃ کا منکر کافر ہے یہ تمام مفسرین نے اس عائد سے یہ مفہوم بھی نکالا ہے ولکا یعنی یہ یہ جو آگے جملہ ہے نا ولکافرون ضوالم الظالمون جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرنے سے گویا کہ جو فرض صدقہ زکوٰۃ کا انکار کریں گے یہ کافر ہیں اور یہی ظالم ہیں اللہ لا الہ اللہ ولاح القیوم لا خدھو س نتم ولا نوم لہو ما فِِسماوات وما فی الارض منزل لذی اشفع اندہو اللہ یعلم ما فلََََََََََََ منظل لذيّا دہ اللہ بدن يہ علم و ماب بين ايديم و ما خلف ہم ولاء تو ن من امن علمى اللہ با شاہ وس آکرسی حسماوات ولد ولادوہ حفظما وہ ولا علیم اللہ لا الہ اللہ اللہ, اللہ اللہ کہ نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی الح القیوم جو زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے لاتاخہ نہیں پکڑتی اس کو سیناتن اونگ ولا نوم اور نہ نیند لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے منزلزی کون ہے وہ یشفاؤ جو سفارش کرے اندہ اس کے پاس اللہ بزن مگر اس کے ازن سے یا علم و مابین ایدم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے وما خلفہ اور جو ان کے پیچھے ہے ولا یو اور نہیں احاطہ کرتے وہ بے شعی ان کسی چیز کا من علم ہی اس کے علم سے اللہ با شاہ مگر جسے وہ چاہے وس آ کرسی حسماوات و لارض وسے آ گھیر رکھا ہے کرسی یہو اس کی کرسی نے اسماوات اس و آسمانوں کو اور زمین کو ولا یو ہو اور نہیں تھکاتی اس کو حفظما ان کی حفاظت یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے وہ ولا علی العظیم اور وہ بلند ہے عظمت والا ہاں جی یہ آیت الکرسی ہے جی قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرار دیا قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے زیادہ یعنی یہ فضیلت والی آیت ہے عبی بن بنکاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پو نے پوچھا کہ سب سے فضیلت والی آیت قرآن مجید میں کون سی ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا پھر پوچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کہ آیت الکرسی یہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تجھے علم مبارک ہو کہ تو نے بالکل سچ کہا کہ آئی تل ہی قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے اللہ اکبر حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حفاظت کے لیے مقرر کر دیا صدقۃ الفطر کا مال تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حضط ابو ریرا کو مقرر کر دیا کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے چوکی داری کرنی ہے تو وہ اس کا پیرا دے رہے تھے تو رات کے وقت ایک شخص تشریف لائے اس نے آنکھ بچا کر جی وہ مال اپنے کپڑے میں ڈالنا شروع کر دیا ہاں جی تو ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہاں جی اس نے کہا جی میں بڑا ضرورت مند ہوں بچے بھوکے جی یہ ہے جی وہ ہے بڑا وہ وہ شخصیت جو ہے نا وہ بہت یعنی اس قسم کی باتوں کی مہارت رکھتی تھی تو وہ بڑا اپنے آپ کو ضرورت مند اور مظلوم اور یہ سب کچھ ثابت کر کے تو ترس آ گیا ان کو تو ان کو انہوں نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آؤ انہوں نے بتایا جی وہ آیا تھا اور اس نے اس طرح اپنی ضرورتیں پیش کی وہ بڑا مظلوم نظر آ رہا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر آئے گا تو اگلی رات وہ پھر آ گیا ہاں جی پھر اس نے سامان چوری کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے پھر پکڑ لیا پھر اس نے وہی باتیں کی تو پھر ان کو ترسایا پھر تیسری رات آ گیا تو اب اس کو پکڑا کہنے لگے ابھی آپ مجھے چھوڑ دیں ایک بات پر میں ایک بات میں ایسی بتاتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں بڑے قیمتی بات بتاتا ہوں جو آپ کے بڑے کام آئے گی کہ جب تم بستر پر جایا کرو سونے کے لیے تو یہ آیت پڑھ لیا کرو یا آیت کرسی سکھائی آیت جی آیتل سکھائی کہ یہ عائز السی پڑھ لیا کرو تو ساری رات اللہ کی طرف سے تم پر محافظ مقرر ہوگا اور تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی تو اگلی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی وہ جس کو تو نے پکڑا تھا کیا کیا تو انہوں نے پھر واقعہ بیان کیا ابو رحرا نے کہا جی میں نے تو پکڑ لیا تھا آپ کے پاس لانا چاہتا تھا لیکن اس نے ایک ایسی بات مجھے کہی کہ میں بھی یا مجبور ہو گیا اس نے مجھے نا یہ عائد سکھائی اور کہا کہ اگر تو بستر پر جاتے وقت اس کو پڑھ لیا کرے تو ساری رات اللہ تعالیٰ کا فرشتہ مقرر ہوگا جو تیری حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود وہ بہت بڑا جھوٹا تھا پر تجھے سچی بات بتا گیا وہ شخصیت شیطان تھا ابلیس تھا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کی آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اس کو سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لے تو جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ رہ جاتی ہے اس جو معمول بناتا ہے آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے جنت جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں رہتی سوائے موت کے تو بڑی فضیلت والی آیت ہے جی بڑی فائدے والی آیت ہے اور بہت زیادہ اس کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیے اور رات کے وقت بھی پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اس آیت کی فضیلت کا باعث مفسرین نے بیان کیا حافظ صاحب نے بھی وہی لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان اس کے اندر بہت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اسمائے خسنہ، پھر اللہ تعالیٰ کی صفات الیہ یہ یہ اس صورت کے اندر بکثرت بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفا ہر جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف نظر آتا ہے جس طرح سورہ اخلاص ہے نا اس کو قرآن مجید کا ایک تہائی کہا گیا ہے پورا پوری قرآن کی ایک تہائی اکیلی سورت سورہ اخلاص وجہ اس کی بھی یہی ہے کہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید بیان کرنا بڑا ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے تو اس آیت کی فضیلت جو ہے اس کا باعث بھی یہی نظر آتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی ز... کا ذاتی نام ہے اللہ اور اس کے بعد اللہ کی صفتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہاں جی بیان کی گئی ہیں تو یہ اس کی فضیلت کا باعث مفسرین نے بیان کیا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان فرمائی ہے اللہ کی الوحیت کا بیان ہاں جی اللہ تعالیٰ کو جتنی اپنی صفات ہیں ان سب میں سے سب سے زیادہ جو صفت پسند ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا الہ ہونا اور پھر اکیلا الہ ہونا اور اللہ کے سوا کوئی الہ کا نہ ہونا یہ علوہیت کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کو یہی سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام شریعتوں کا موضوع علوہیت ہے انبیاء کی بیست کا اصل مقصد علوہیت ہے تو اسلام کی جتنی دعوت ہے ہر یعنی اللہ کی اسلام کی پوری دعوت کی بنیاد علوہیت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی کے افعال بیان ہوئے ہیں ربوبیت جس کو کہتے ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کے یعنی ربوبیت کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی حقیقت میں ربوبیت کو بطور دلیل ثابت کرتے ہیں تو مقصود علوہیت ہے شریعتوں کے اندر انبیاء کی دعوت یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ میرا خیال ہے میں اس پر پہلے بحث کر چکا ہوں ربوبیت کیا ہے علوحیت کیا ہے یہ اس لیے میں نا زیادہ وضاحت نہیں کر رہا تو یہ بات الحمدللہ للہ آپ کے سامنے میرا خیال ایک بار نہیں کئی بار آ چکی ہے تو علوہیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی باقی صفات میں سے بھی سب سے زیادہ پسند ہے اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ہدایت کا دعوت کا انبیاء کی بیست کا جو مقصد ہے نا جی وہ الوحیت کو مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ, یہ یہ اپنی صفت اتنی زیادہ پسند ہے تو اس آیت کے اندر بھی سب سے پہلے دیکھو نا ہار نبی کی دعوت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہاں جی تو یہ چیز تو یہاں بھی اس کے اندر بھی اللہ لا الہ الا اللہ کو کوئی اللہ برحق نہیں ہے مگر وہی اللہ کوئی دوسرا الہ ال تو لوگوں نے بہت بنائے ہیں ہاں جی معروف ہیں لیکن الہ برحق وہ صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے الحی القیوم وہ زندہ ہے اور قیوم قائم رکھنے والا ہے یہ دنیا کا جتنا نظام قائم ہے چل رہا ہے اور بغیر کسی عیب کے بغیر کسی نقص کے بغیر کسی رکاوٹ کے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے اللہ نے اس پوری کائنات کے نظام کو جو قائم رکھا ہوا ہے ان اللہ یم سے کچھ سماوات اب آسمانوں کو قائم رکھا ہے زمین کو قائم رکھا ہے پہاڑوں کو قائم رکھا ہوا ہے یعنی ہلتے نہیں ہیں تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے دیکھو کیا کیفیت بن جاتی ہے زمین پر پہاڑوں میں لمحوں کا زلزلہ ہوتا ہے کیفیت کیا پیدا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ بھی یہ زلزلے بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے دکھاتا ہے کہ اللہ نے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس نظام کو قائم کر کے رکھا ہے اور زمین کا آسمان کا سورج کا چاند کا ہر میں کہتا ہوں انسانوں کا جانوروں کا حیوانات کا جمادات کا یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے اس لیے یہ نظام دنیا کے اندر قائم ہے بندہ اگر خود اپنی ذات کے بارے میں سوچے نا سبحان اللہ چھوٹا سا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے دیکھ لو جی کوئی یعنی یہ چلتا ہوا سسٹم جو ہے نا جی اس کے اندر کسی کا پیشاب روک جا لو ہم بیڑا ہی گرک ہو گیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں جی یہ کرو جی آپریشن کرو وہ حالانکہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے تھوڑا سا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے بے دیکھو پھر بنتا کیا تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الہی القیوم وہ زندہ ہے ہمیشہ کے لیے ہے نہ اول نہ آخر نہ ظاہر یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے اللہ کسی سے پہلے کوئی نہیں تھا اللہ کے آخر میں یہ اول آخر یہ سارے سلسلے یہ دوسروں کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان تمام چیزوں میں سبحان اللہ وہی اول ہے وہی آخر ہے نا اول اول اول آخر والباطل اللہ اکبر اور اسی نے قائم رکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اعظم تین آیتوں میں ہیں اس میں اعظم تین آیتوں میں ہیں ایک یہ آیت ہے اللہ الاَ الََََََََََََََََََََ اللہ ولح القیوم دوسری عالِ عمران کی جو پہلی آیت ہے الفلا میم اللہ الا اللہ ولقیوم اور تیسری آیت ہے سورتوہ میں ونت البجوہ لہیہوم تینوں میں مشترکہ جو ہے یہ حی اور قیوم ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہے نا اس کا حی ہونا اور اس کا قیوم ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند صفتے ہیں کہ یہ ان کے یہ تینوں میں مشترکہ یہی چیز ہے تو یہ اس میں اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی اچھا بندہ سوچتا ہے بھائی میں یہ اللّہ عََََََََََ اللّہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ كيم تينوں آيتيں پڑھ کے میں نے اتنی بار دعا کی ہے تو اللہ کے نبی نے تو فرمايا دعا رد نہیں ہوتی دعا قبول ہوتی ہے تو میں نے تو کئی بار کی ہے تو کوئی نہیں ہوئی سوچتے ہیں نا میں نے تو کئی بار کی ہے اور بھى اللہ تعالى قبول کر لیتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ کبھی تو اللہ تعالى اس کا نتیجہ فوراً دے دیتا ہے اور کبھی اس کو مؤخر کر دیتا ہے ہاں جی اس کا نتیجہ بعد میں مل جاتا ہے ہاں جی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ملتا ہی نہیں ہے اللہ اس کے ذخیرہ کر کے اس کو آخرت میں دے گا جو آخرت بہت بہتر ہے دنیا سے لیکن اللہ قبول کرنے سے نہیں یہ کرتا کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ قبول کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں دعا کرتا رہتا ہوں اللہ تو قبول ہی نہیں کرتا تو اللہ قبول کرتا ہے لیکن اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے کہ فورن قبول کر کے اس کو دے دینا ہے یا ابھی اس کا فوراً دینا میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے فوراً مل جائے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالی اللہ تعالی یعنی اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے بندے کو کہ میری عقل چھوٹی ہے میرا فہم کمزور ہے مجھے مجھے تو وہ حکمت حاصل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کو کہ حکمت یہ ہے کہ ابھی نہیں دینا اس کو بعد میں دینا ہے بھائی یہ چیز جو مانگ رہا ہے نا ابھی نہیں دینا اتنی دیر بعد دینی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت جس کا ایمان صحیح ہوتا ہے نا پھر وہ دعائیں بھی کرتا رہتا ہے اور پریشان بھی نہیں ہوتا اور جس کو ایمان میں کمزوری آ جائے پھر وہ چارہ مانگنے کے بعد پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ یہاں تو ملتا ہی نہیں اللہ اکبر دعا کی قبولیت کے بارے میں سمجھ لیا نا ہاں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے جب اللہ نے کہہ دیا اس میں اعظم کے ساتھ بندہ دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے بھئی اللہ تو قبول کرتا ہے اب نتیجہ اللہ کے پاس ہے جب چاہے گا دے دے گا اگر چاہے گا دنیا میں نہیں دے گا تو جو آخرت میں ملے گا وہ بہت بہتر ہے دنیا سے ایمان والا مایوس نہیں ہوتا اللہ اکبر لا تاخ نا ولا نوم یہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل صفات بیان ہو رہی ہیں جی ایک تو اللہ کی علوحیت کی صفت بیان ہوئی عیسائد کے اندر دوسری اللہ تعالیٰ کا حی ہونا تیسرا اللہ کا قیوم ہونا اور آگے لاتا خدم ولا نوم اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے غفلت ہے ہی نہیں اللہ نے جو پورا نظام کنٹرول کر کے رکھا ہوا نا ہر چیز اس کے قبضے میں ہے اور ہر چیز بالکل صحیح صحیح کام کر رہی ہے یہ یہ اس کو واضح کرنے کے لیے فرمایا نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اے, نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے ہاں جی نیند کی وجہ سے بندہ آ, پیرے پر بیٹھا ہے ہاں جی بیٹھا بیٹھا, بیٹھا بڑا الرٹ ہو کے بیٹھا رہتا ہے جب اونگ آتی ہے تو گن اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے بیچارے کے ہاتھ سے یہ نہیں انسان ہے نا انسان ہے کمزور ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے ٹھیک ہے نا بندہ پہلے نیند کرتا ہے نیند کے بعد تازہ دم ہو کے پھر کام کے لیے تیار ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نقص نہیں ہے کمزوری نہیں ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور چلا رہا ہے اگر ایسا نہ ہو تو سارا کچھ تباہ ہو جائے زمین آسمان برباد ہو جائے یہ سسٹم سارا ختم ہو کے رہ جائے ٹکراؤ ہو جائے پیدا ہاں وہ شی... ہے نا وہ واقعہ کی شیشیاں پکڑائیں اور وہ نیند آئی تو گلاس ٹکرا دیا آپس میں تو اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے ان چیزوں سے پاک ہے یہ بھی صفت ہے لہو معاف سماوت و معافل الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ملکیت بھی اللہ کی ہے کنٹرول بھی اللہ کا ہے ملکیت بھی اللہ کی ہے سارا کچھ اللہ ہی کا ہے کوئی مالک اللہ کے سوا نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا اس کو بنا دیا اس کو بنا دیا اس کو بنا دیا یہ مالک بنانا اللہ اصل مالک اللہ ہے اور پھر پتہ کب چلتا ہے جب یہ مالک صاحب دس ہزار ایکڑ کا مالک مر رہا ہوتا ہے اور جناب اس کا ورثہ تقسیم ہو رہا تھا تو اللہ اس کو سمجھا رہا ہے وہ بعد والوں کو بھی اللہ سمجھاتا ہے یہ مالک تھا وہ گیا جس طرح وہ گیا اس نے تم نے چلے جانا ہے پاگل نہ بنو اپنے آپ کو مالک نہ سمجھو مالک اللہ لہو معاف سماوات ممافلز اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے ما کہہ کر بڑی سے بڑی چیز بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی تمام اقسام و انواع کے سلسلے جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں ہر چیز کا مالک اللہ, ہے اللہ اکبر تو ملک بیان کی گئی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے منزل لذی منزل یشفاء دہ اللہ بے ازن ہاں جی اللہ کے سامنے سفارش کون کر سکے گا کوئی نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بلا یشفعنا اللہ علم صرف وہ سفارش کریں گے جن سے جن کے لیے اللہ راضی ہوگا اللہ اجازت دے گا بے اذنے ہی کے الفاظ ہیں اور رضامندی کے الفاظ بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ راضی ہوگا وہ سفارش کریں گے اور اپنے طور پر خود جرت کر کے کوئی کہے کہ میں سفارش کروں نہیں کر سکتا کوئی سفارش کریں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید سفارش کرے گا اور جناب میں کہتا ہوں باقی تو چھوڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے سب سے بڑی سفارش تو نبی کی سفارش ہے نا باقی شہدائے کرام کی سفارش یہ ساری سفارشیں تو بعد میں ہیں سب سے بڑی سفارش نبی کی ہے اور پھر وہ شفات قبرا جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبی انکار کر دیں گے اور ہر کوئی اپنی غلطی یاد کر کے استفار کر رہا ہوگا ڈر رہا ہوگا کانپ رہا ہوگا سفارش کی جرت تک نہیں کرے گا سارے لوگ بالاخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے آ کر کہا جی آپ سفارش کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں تمہاری سفارش کرتا ہوں فرمایا ایسے نہیں ہے ایسے نہیں نبی صلی اللہ علیہ و سجدے میں گر جائیں گے آپ نے فرمایا کہ میں وہ کلمے سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف تمجید صفات کے وہ کلمے ادا کروں گا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیے ہوں گے تو میرا سجدہ بڑا لمبا ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجیے جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے پھر اللہ کے نبی سر اٹھائیں گے پھر اللہ تعالی یہ کہے گا آپ سفارش کریں جب اللہ اجازت دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں تو اس سے پہلے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں شفات کبرا بھی اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر نہیں یہ منزل لذیح یشپ اندہ اللہ بزن <بإذنه> کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو یہاں دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں اور اپنے مریدوں سے وعدے کرتے ہیں کہ تو چھ مہینے کے بعد اتنے دانے دے دیا کر اور جناب سال کے بعد ہمارے ہاں یہ پہنچا دیا کر وہاں ہمارا کاؤنٹر بنا ہوا ہوگا اور جناب بورڈ لگے ہوئے ہوں گے جی اور پھر آپ وہاں آ جانا کاؤنٹر پر ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کی سفارش کریں گے کوئی آپ کا بال بکا نہیں کرے گا کوئی تمہارا حساب نہیں لے گا وہاں بھی ہمارا بڑا سسٹم ہے اور بڑے ہمارے اختیارات ہیں ہاں جی یہ دنیا کے اندر یہ اس طرح یہ سارا پیری مریدی کا یہ نظام چل رہا ہے اور یہ شرکیات کے سلسلے دنیا کے اندر قائم ہیں پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور جب حقیقت یہ ہے من زلزی یشف اندہ اللہ بزن اللہ کے عزن کے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی رضا مندی کے بغیر کس کی جنت ہوگی اللہ کے نبی فرما رہے میں لمبا سجدہ کر کے اللہ سے سفارش کی اجازت طلب کروں گا یہ جو اتنا لمبا سجدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے تو یہ اس سفارش کی اجازت طلب کریں گے تو اجازت کے بغیر نہیں کریں گے پھر جب اجازت ملے گی پھر اللہ کے نبی سفارش کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یا علم و مابین وما ہم خلفہم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے ہاں جی اس سے مفسرین نے کیا معنی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے ہاں ماضی کا علم حال کا علم مستقبل کا علم من بین ایدیہم ایدیہم سے مراد جو آگے جو آگے ہوگا وما ماں اور جو پیچھے ہو چکا ماضی ہاں جی مستقبل کا حال ماضی کا حال اور ہر وقت کیا ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے اور بھائی ایک بہت بڑا باطل عقیدہ معروف تھا جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے اور وہ عقیدہ ابھی بھی موجود ہے یہ ہندوؤں کے ہاں یہ بات عقیدہ مشرقوں کے ہاں یہ بات عقیدہ اور ہمیشہ سے یہ عقیدہ چلا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا الہ ہے نا ہاں جی وہ اصل خدا ہے ہاں جی اس نے پیدا کر دیا اس نے بس سارا کچھ نظام فٹ کر دیا سیٹ کر دیا اور پھر وہ چلا کے اب بیٹھا ہے اس نے وہ جیسے گاڑی چلتی ہے نا ٹریک کے اوپر وہ کہتے ہیں مثالیں دیتے ہیں باقاعدہ اس نے وہ لائن بھی بچھا دی ٹریک بھی بنا دیا اور گاڑی کے چلنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پیدا کر دی طریقہ بھی اور سارا چلا کے گاڑی بیٹھا ہے بس اب اللہ تعالی اور گاڑی چل رہی ہے یہ عقیدہ ہندوؤں کا بھی ہے وہ رام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں رام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا تو رام ہے تو بس اب پہلے بھی یہی عقیدہ تھا یونان کے اندر یہ عقیدہ اس کے اوپر فلسفے بنے ہوئے ہیں جن فلسفوں نے اتنا بگاڑ پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں یہ یونانی فلسفہ جو ہے نا وہ دو بڑی قسمیں بناتے ہیں ایک کہتے ہیں کہ وہ علم جس کا تعلق ہے مجموعی طور پر کائنات کی تمام چیزوں کے بارے میں اور ہمیشہ کے بارے میں ایک نظام جو ہے نا جی اس کا علم مجموعی طور پر اس کو وہ انگریزی میں کانسیپچول نالج کہتے ہیں اور ایک کہتا ہے پرسیپچول نالج کہ پرسیو کرنا کہتے ہیں دیکھنا ایک ایک چیز کو ایک ایک نقطے کو چھوٹی چھوٹی چیز کو نظر میں رکھنا اس کو کہتے ہیں پرسیو کرنا پرسیپچول کانسیپچوئل کانسیپٹ سے ہے کانسیپٹ مجموعی طور پر یہ ایک کانسیپٹ ہے پورا اس کا علم اور ایک ایک چیز کو اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہوگا یہ یہ کنسیو کرنا یعنی پرسیو کرنا اس کو کہتے ہیں تو یہ جو تھے نا بڑے بڑے فلسفی یہ یہ افلاطون مثلاََ اس کا اس نے یہ یہ یہ نظریہ پیش کیا تھا افلاطون نے کہ یہ علم کی دو بڑی قسمیں ہیں اور اللہ کے بارے میں پھر وہ یونانیوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو مجموعی طور پر علم تو ہے لیکن اس وقت کائنات میں کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے یہ, یہ لمحے لمحے کے اندر تبدیلیاں جو کچھ ہو رہی ہیں اس کا علم اللہ کو نہیں ہوتا اگر یہ علم بھی اللہ کی طرف منصوب کر دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا حادث ثابت ہوتا ہے اور حادث ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت کے خلاف ہے یہ یونانیوں نے یہ چیزیں شروع کی تھیں اور ان ظالموں نے پھر آگے اس کے اوپر بڑے بڑے فلسفے بنائے اور یہ آیت جو ہے وہ رد کرتی ہے نفی کرتی ہے ان تمام بات عقیدوں کی کہ یا ما بین ایدیہم اے و ما خلفہم لمحہ لمحہ تبدیلیاں جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے سمجھ آ گئی تو وہ جو عقیدہ تھا نا کہ یہ جی حادث قرار یہ دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک نقش بیان ہو رہا ہے اس سے اچھا پھر یہ یہ مسئلہ صرف یونانیوں کے ہاں نہیں رہا ہمارے ہاں جتنے یہ بڑے بڑے فلسفی تھے نا ہاں جی یعنی جن کے بڑے بڑے نام مشہور ہیں انہوں نے بھی یونانیوں سے لیا کے اسی فلسفے کو آگے بیان کیا ہے اور اس کو آگے بڑی تفصیلات اس کی بیان کی ہیں مسلمان جو جو بڑے بڑے فلسفی سمجھے جاتے ہیں اصل میں یہ بیان کرنے والے یونانی تھے یا یہ یہ ہندو تھے جنہوں نے رام کا تصور دے کر یہ کہا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے اس آیت کے اندر واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علم رکھتا ہے ہر چیز کا جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں لمحہ لمحہ جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے سمجھ گئی بھائی ہاں جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کو تو بس ایک مجموعی علم ہے اب اس کے بعد اختیار مل جاتا ہے بہت ساروں کو کہ وہ پھر اپنا علم بھی اس کے اندر شریک بنا لیں اور پھر اس علم کے ساتھ اپنے لیے رستے نکال لیں پھر یہیں سے اختیارات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں شرک کا وسیع و رئی سلسلہ اس سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے اللہ اکبر ولاب من علم ہی اللہ باشا اور اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ اور اس میں سے کوئی چیز کوئی احاطہ کرنے والا نہیں ہے اللہ بماشا مگر جو اللہ چاہے فلا یدر اللہ غیبه ہی احادیٰ اللہ من تدا من رسول سارا غیب اللہ کے پاس ہے سارا علم اللہ کے پاس ہے اللہ کے علم پر کوئی حاوی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پھر جتنا چاہے اپنا علم کسی کو عطا فرما دے اپنے فرشتوں کے ذریعے دے دے یا جس طریقے سے بھی دے دے اپنے نبیوں پر وہ چیزیں ظاہر کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا اس, اس کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک اللہ اس کو نہیں بتاتا جی جب چاہے اللہ جتنا چاہے اللہ اتنا علم دوسروں کو ملتا ہے کوئی آدمی خود حتیٰ کے نبی بھی اس بات کا اختیار نہیں رکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے جو چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں لے لیں اور جس کو چاہیں چھوڑ دیں یہ،, یہ یہ اختیار کسی نبی کا نہیں ہے کسی ولی کا نہیں ہے کسی کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہی نہیں ہے ان چیزوں کے اندر وس آ کرسیوات ول <وَاللَّرد> یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے اتنی بڑی ہے اس نے گھیر رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اب کرسی کا مفہوم بیان کرنا پھر اس سے آگے تابیلیں کرنا بعد نے کہا اس سے مراد سلطنت ہے کرسی سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی سلطنت مراد ہے بعد نے کہا کہ اس سے یہ جو آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت مراد ہے تو یہ یہ جو طویلیں ہیں نا سلطنت کی تعویل کر لینا قدرت کی تعویل کر لینا علم کی تعویل کر لینا یہ بالکل درست نہیں ہے اہل و کے نزدیک یہ کرسی جو ہے وہ باقاعدہ ان عقیدے میں شامل ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی پر ہمارا ایمان ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہمارا ایمان ہے اللہ عرش کے اوپر ہے ہمارا ایمان ہے اللہ کی کرسی ہے اور وہ آسمانوں اور زمین کو اس نے گھیر رکھا ہے ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن اس ایمان میں ہم کوئی تعویل نہیں کرتے اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کی تشویق بیان کرتے ہیں نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں بس کرسی کو کرسی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں خبر دے دی کہ اللہ کی کرسی ہے اور وہ محیط ہے آسمانوں اور زمین کو اس کی وسعت اس کی اتنی بڑی ہے جی اب یہ ساری کیفیت کیا ہے کس نے اس نے گھیرا ہوا ہے یہ ہمارے علم سے بالا ہے اللہ نے کہہ دیا کرسی مانتے اللہ نے کہہ دیا عرش مانتے اللہ نے کہہ دیا استبا مانتے آگے اللہ نے بیانی نہیں کیا نہ تشویر دی ہے نہ کیفیت دیکھو نا انسان کا علم سارا کس چیز کا ہے نظائر کا ہے تمصیل کا ہے مثال کا ہے جی میں کہتا ہوں انسان یہ بات توجہ سے سنو بھائی میں کہتا ہوں انسان آپ کے ذہن میں انسان کا ایک تخیل آ جاتا آتا کہ نہیں آتا میں کہتا ہوں بھینس جب بھینس کہا تو آپ کے ذہن کے اندر انسان نہیں آیا بھینس آئی ٹھیک ہے نا تو انسان تخیل میں ایک چیز رکھتا ہے اور اس کا سارا علم نظائر کا ہے مثالوں کا ہے سمجھا گی نا کہ جو چیز کہی جائے اس کا ایک ایک تخیل ایک تصور اس کے ذہن میں بنتا ہے اور اچھا کیوں بنتا ہے یہ بحث اتنی ضروری ہے یہ پھر نہیں آپ کو کہیں سے ملے گی یہ میں آپ کو بتا دوں اس کو سمجھ لو اچھے طریقے سے یہ کیوں انسان کا تصور اور بھینس کا تصور انسان کر سکتا ہے اس لیے کہ اس نے انسان بھی دیکھا ہے اور بھینس بھی دیکھی ہے اگر اس نے بھینس دیکھی نہ ہوتی چلو اندھے اندھا دیکھی تو نہیں ہوتی لیکن اندھے کو بھی تصور ہو جاتا ہے کہ اس نے ہاتھ لگا کے دیکھی ہے بھینس وہ بھی کر سکتا ہے تو جس نے یہ چیز دیکھی ہوتی ہے ظاہر میں وہ رکھتا ہے اچھا اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ یہ کرسی اللہ نے دیکھی نہیں عرش دیکھا ہی نہیں تو بتاؤ کیا تخیل کرے گا جو کہے گا پھر پاگل ہوگا کہ نہیں ہوگا جب وہ چیز دیکھی نہیں ہے کسی نے تو اس کی مثال بنانا اس کی نظیر بنانا اور اس کے اوپر تخیل قائم کرنا اس تخیل کو ایک عملی شکل دینا یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے اور سمجھ آ کہ نہیں آئی ہاں تو اللہ تعالی نے الحمدللہ ہمارے عقیدے بہت ریشنل ہیں عقل پر مبنی اللہ تعالی نے جو انسان کو عقل سلیم دی ہے جو فطرت سلیمہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت متحرہ اور انسان کی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم اور علم علم شریعت ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا بیان کیا ہے اور ہم نے انشاءاللہ اسی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے سمجھ کہ نہیں سمجھ ہاں جی تو یہ کرسی کے بارے میں یہ اسی طرح عرش کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کے بارے میں بالکل کوئی تعویل نہیں کرنی کوئی کیفیت نہیں بیان کرنی کوئی تشبیہ نہیں بیان کرنی ان کا انکار نہیں کرنا اچھا ایک ہوتی ہے تفویض پھر ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا تو بس یہ کرسی کا مفہوم بھی نہیں بیان کرنا عرش کو عرش بس یہ نہ اس کا مفہوم سمجھنا ہے اس استبا اس کا مفہوم بیان نہیں کرنا اس کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ بھی غلط ہے بالکل غلط ہے صلف کے عقیدے کے خلاف ہے ہاں جی یہ چیزیں جو ہیں ہم نے قبول کرنی ہے جس طرح بیان کیا ہے نا جی تفویض بھی غلط ہے کہ بس اچھا جب یہ تفویض کرتا ہے وہ بھی تصور موہوم ہو جاتا ہے پھر ایمان نہیں رہ جاتا ایک موہوم تصور رہ جاتا ہے تفویض کا سب سے بڑا نقص یہ ہے جب کہ ان چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے عرش پر ایمان لانا واجب ہے اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونا عرش پر ایمان لانا واجب ہے کرسی پر ایمان لانا واجب ہے لیکن کرسی ایسی نہیں جیسی کرسی آپ بیٹھیں یا میں کرسی یہ بھی ایک کرسی ہے وہ بھی ایک کرسی ہے تو آپ سمجھیں یہ کرسی ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی کرسی وہ اللہ کے جو لائق ہے وہ, وہ ہمارے تخیل میں نہیں آ سکتی جب اس کی تشبیح نہیں ہے اللہ اکبر ولا یو دوف اور نہیں تھکاتی اس کو زمین و آسمان کی حفاظت یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے ہاں جی نہیں اللہ جب سے کائنات بنی ہے اللہ نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی چیز بوجھ نہیں بن رہی ہاں جی وہ تھکاوٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان ساری جو عوارض انسانوں کے ساتھ ہے نا انسان اپنے اوپر قیاس کر کے سمجھتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان ساری عیبوں سے اور نقائص سے جی اللہ کو نہیں تھکاتی ان کی حفاظت آسمانوں کی زمین کی حفاظت بہ ولاظیم اور وہ بلند ہے کوئی چیز اس سے بلند نہیں ہے ہر چیز سے زیادہ بلندی پر وہی ہے عظیم وہ عظمت والا ہے کوئی اس سے عظیم نہیں ہے تو یہ جو کہا تھا نا اللہ الَََ الَََ اللّہ الََََََََََََََََََََیہقیوم اب اسی کی آگے تفصیلات بیان ہو رہی ہیں اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے اس کی یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ کام ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات اس کے کمالات اس کی قدرتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس کی عظمتیں اس کی وسعتیں بیان کی گئی ہیں یہ ساری آیت ہی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے صفات کے اوپر مبنی ہے شاید ایسی کوئی آیت اتنی زیادہ صفات والی قرآن مجید میں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر اس کو باقی ساری آیتوں سے زیادہ فضیلت بخشی ہے سبحان